اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تناساك برنا يكون درا هذا تنايا قال من جاء انا دار يذكرنا بارك الله ربك ولا دينك فيالي الحمد على ستر الجماعه احسان السلام جنيد الباسمانه كده اور اخوجي حکمت جنگ ثابت نا ف نور مغبروں صحیح احادیث زیادہ اولاد ہے ازلہ ازندل حربہ نے سبانی نے معنی وہ مرزا رحمت کے دینی کتاب اعزاز الاسلام بجنگ سا گئی انگریزار اعطا فلکرم انگریزانہ را نے اے سب صادرات دار امی بداکر زدید فرض کر دیتی ذن شریف نو جہاد نہ لکھنا درست گزار جے دیباری نہیں رضی او جے تے شان کرنے موقع اذا سب فروا جا جی مسلمانہ دلیر ملکی چندھوک دا نم نو نبخلوانے دا دی نا آگئی پیدا کرے ہو آگئی پیسے اور کرے ہو چی جی دا ہو کچھ دے سارے اسلام علمہ جہاد ساکت منزوب پہتا نکا آگا اپنا ساکتی زاوی الحربا ندا اپنا سینس حضر رہا دا اپنا چیزار سچندے منزوب پہتا جہاں گا کتار ساکت کیوں منزوب پہتا سیزوی الحرب منزوب پہتا چھو کپار پر رہی دیو جرزوی الحربا لک یا با اسلام یا قتل مر تو نے کب دی کہا پتہ ودا سبوت دجزی خدا دے. او دیفة دیفة دین دا دا دل دین محمدین کے خلاف تھے اخبا زدی دین بال جس طرح کے دان نے ذبیانی دا نبی رسال ویو دا اجرا دا لے دا زوادم کیچے نبی رسال دا لے کے کے ذزیہ ور دد نور پوری ہوئی جس نور بار بار صاف تھی زبہ ہت کی امزادا دا حکم دنے برسول سلام یذل حل معالدار جی کو پار بدل مک نظم کے شی توجہ دیئے ماں نہ کمپنی کی نیا با قدر یا بے وجود القفار زماں وچ دے ہر با موجود وجود القفار ایہہ ہر با ایہہ جو مقصود نکو بالکل صرف مسلمانان بھائی دی باو پانچویں وجود ترقین کو کر مسلمانان دے چھ کفروں پال چھو کہاں مقام کر رہی اے وجود القفار اعظم سند دے وجہ زرا کنا او یفی عام قریف دوا دنیا سے بالکل تعلق کش تازه به قسمی من دنیا وما فيها لا قر من معنی دی, دی. جو مالا مطابق ہے حدیث ابوہریرہ نے وہ مرام دے او پرون سے تم ولتا تو بجائے فق جو اندام آیات متابت نے فرمایا خود موجود ہی ایمان براوڑی تا یادو جن قسن قریدی اخدار جوندی نرائے نہ آبا تو پیو دیمان داڑی این مینا ہر کی تاوین لا میں نبی نشو تند ہر کی تاوان مگی ماڑی بدمانی ابو جای مانڑو نہم قبر کی قبر کی کی با نایمان مڑی فیصل السلام علیه وسلم کا قبر موتی ہمت کے مرد ہیں اسلام السلام نہ پہیں حضور کی نفث رسول دیو مالا دی کی زمین راجے نے یہودی تھا وَمَن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ لَيُزَنْهَر الْكِتَابَ مَغْرِمَانِ داؤد علیہ السلام باندې مکہ نے فرمایا ہر یہودی کی مری تبحین دل کی یقین کئی نبوت اسارتنا باندې لائے فی دل ایمان دربارو پی دینے આવو کی ایمان داؤد کی لائے فی دل لَيُزَنْهَر الْكِتَابَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ ایمان براوڑی پے اسارتنا باندې مکہ نے فرمایا طالب در حدیث ایصحاب دار کتاب اللہ <سؤال> الہی مومن نبی ایمان لائے فسالہ سامن کتاب نہ مو جیم کہ فرمان ہے ہر یہودی کی مری بہینن کی مہمان داری لیکن لافیل نے مارا دون جو کہ بھی تمہیں راج حقیقت محمدی دا و ایمن اہل کتاب اللہ مومن نبی او بین مو دین سے مجرے کتابی دا و نبی مفمان خوشی بتاش کے کم من کم دعوت ساس و امام قوم جو مقصد محمدی صلی اللہ علام بانی وہ پران بانی نہ اسطاس دین اسطاس ہو کو پرانت بار اسطاس فدید بارے میں پیسر کی شیصر محمد علی بانی یہ وہ معنی ہے جا امامکم منکم سارے صلی اللہ امامکم منکم امام ساس ہو چکم لس امام نبرا امکہ حاکم معنی ہے امام ساس ہو لس صلات و منکم ساس نوی امام ساس نوی اگر با امیر وی خلیفہ وی امام سلات و ساس نوی دا حال حالت اولی دے تو موسم کے دروازہ تفصیل را دی چاور لو کہلا گلشی او اقامت بشیبی بڑا حال کولا گلشی امام برابر سچی نہ تمہیں تم کے چنا یہ اقامت کار بارش تم سے شامل دا بیان حال وحلت کی ضرورت ہے نہیں امام وحلت کی بازار جی بیان حالت دی و امامکم منکم امام صادینے کی صلات منکم ساس نبی دیو مت بھی خدا کو بیان دا او پہ اول القاول حالت کی رکھمانی رخم بارہ ماہ